علیہ السلام اپنی چوکٹ بدل دو یعنی طلب دے دو انہوں نے طلاق دے دی تھی اس کا جواب یہ ہے الحمد للہ اسرات والسلام علامہ کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کے نبی تھے اور نبی کی ہر بات وہی ہوتی ہے انہوں نے جو بات کہی یقیناً وحی کی روشنی میں کہی اور اسماعیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے انہوں نے اس فیصلے کو مانا اب یہ وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اب اگر والدین کہیں کہ اپنے بیوی بی کو طلاق دے دو تو اس واقعے کے تحت طلاق دینا ضروری نہیں ہے آپ کو اختیار ہے بیوی بی واقعی اگر نیک ہے صالح ہے اور دین کی پابند ہے تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے مخلوق کی اطاعت اس کام میں ہوتی ہے جس میں خالق کی نافرمانی نہ ہو تو بیوی بی اگر نیک ہے تو گھر بسانا چاہیے اور دین میں آتا ہے کہ سب سے جو شیطان کی خوشی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی میں اختلاف پیدا کر دے اور طلاق میں نوبت آ جائے تو چونکہ طلاق کو حلال چیزوں میں سب سے بدترین قرار دیا گیا ہے تو محض اتنی سی بات پر طلاق دینا وہ ضروری نہیں ہے باقی ہر انسان اپنے حالات کو بہتر سمجھتا اور جانتا ہے میرا مقصدی ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہر جگہ اس کو فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے ابراہیم رسم اللہ کے نبی سے اور نبی ہر بات اللہ کی مہی کی روشنی میں کہتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا عمل کرتا ہے تو آپ اس شخص کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پہلے اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے بد دعا کر دی جائے کیونکہ ہدایت بہر المقدم ہے لیکن اگر کوئی بد دعا کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ایک شکوا کرنا اور شکایت اس کے سامنے رکھنا یہ شہر مقاصد کے تحت فرض نماز میں سجدے یا تشہد کی حالت میں کوئی اور دعا مان سکتے ہیں یہ صرف نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں بالکل مان سکتے ہیں سجدے میں تشہد میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے دعا کر سکتے ہیں دونوں مقام پر دعا کرنے کا اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے سجدے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قامن میں استجاع کہ سجدے میں دعائیں گرو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں صرف سجدے میں یہ احتیاط کی جائے کہ قرآن دعا نہ کی جائے کیونکہ حدیث میں قرآنی دعا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے سجدے کی حالت میں اور تشدد میں بھی نبی السلام کو فرما فر یہ تخیر من الدعا اچھے سی دعا اچھی اچھی دعائیں چھان چھان کر مانگے سلام کہ خبر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ دونوں مقامات دعا کے ہیں فرض نماز ہو نفل نماز ہو دعا کی جا سکتی ہے ہاں اگر ایک شخص امام ہے تو سجدے کو اتنا لمبا نہ کرے کہ مفت پریشانی ہو کہ تشہد کو اتنا طویل نہ کرے دعائیں مانگ کر مختلفی پریشان ہو پھر وہ درمیانی اور معتزل نماز ہو تنہا ہو نفل پڑھ رہا ہو یا تنہا فرد پڑھ رہا ہو جس قدر چاہے دعائیں لمبی مانگ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عرفے کے روزے کا ذکر ہوا عرفے کے روزے کا تو اس نے اس دفعہ جو عرفا کا روزہ ہمارے ہاں پاکستان میں آ رہا ہے وہ جمعے کا دن بنتا ہے ہمارا نوز الحج جمعے کا دن ہے اب جمعے کو عرفہ ہے روزے کی جو ہے وہ بڑی تلقین کی گئی اور بڑی تاکیب کی گئی ایک اور حدیث میں نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ مت رکھو اب یہاں دونوں دیشوں میں تعارظہ رہے ہیں ایک طرف یہ جمعہ عرفہ کا دن ہے اور روزے کی فضیلت ہے ایک طرف بیگمب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعے کو روزے کے لیے خاص نہ کرو تو اس کا جواب بہت سے جوابات ہیں لیکن ایک محتاج جواب یہ ہے کہ دو روزے رکھ لیے جائیں جمعرات کا اور جمعے کا کیونکہ پیغمب علیہ اسلام نے فرمایا کہ اگر جمعے کو روزہ رکھنا پڑ جائے تو ایک دن پہلے رکھ لو ایک دن بعد بھی رکھ لو تو چونکہ ایک دن بعد عید کا دن ہے خوشی مذہب رکھنا ممنوع ہے تو ایک دن پہلے رکھی یعنی ہے رات کو تاکہ یہ دو روزے ہو جائیں اور ساری احادیث پر عمل کرنا ممکن ہو جائے اللہ